سولہ آیات تو مکمل ہو گئی اگلی جو چار آیات ہیں یہ ہیں مشکل اور ان چار آیات کی دو طرح سے تقسیم کی گئی ہے ایک تقسیم تو یہ کی گئی ہے کہ اللہ اعلی نے مثال دی ہے کہ مسلحم کا مسل جس پر قدن اور یہ پہلی تقسیم مسئل سے شروع کر کے فہملہ یدعون اٹھارہویں آیت تک ہوئی سترہ اور اٹھارہ دو آیتیں وہ کہتے ہیں کہ تقسیم میں ایک حصہ یہ ہے اور او سے پھر شروع کرتے ہیں او بم من نے سما اسے لے کے ول محیطم بالکافرین تک یہ دوسری تقسیم اور آخری آیت جو ہے بیسویں آیت کی تیسری تقسیم کہتے ہیں ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ جو منافقین کفر سے زیادہ قریب تھے بلکہ کافر تھے ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے مسلح سے شروع کر کے واللہ اللہ محیطم بال کافرین انیسویں آیت تک یہ دو آیات یا تین آیات سترہ اٹھارہ انیس یا تینوں آیات ان کے بارے میں نازک ہوئی اور آگے جو ہے بیسویں آیت یہ دوسرا گروہ ہے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ مسلم سے شروع کر کے فہملہ یرجعون پر ختم کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اگلی تقسیم کی جائے یہ اب آپ سے جب تشریح کرتے ہیں اس کی تو پھر انشاءاللہ شاء عرض کر دیں گے کہ اصل میں کہاں پر اختلاف واقع ہوا ہے